آخری نقطہ ہے وہ یس الدونان سبیلّہ میں نے آپ کا بہت زیادہ وقت لے لیا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو راضی رکھے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے لیکن یہ جو تربیت کا مرحلہ ہوتا ہے یہ بہت خطرناک اور نازک ہوتا ہے اس لیے میں نے کہا کہ جو دل میں ہے بتاؤ جو دل میں ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں میری عمر چالیس تک پہنچ گئی ہے الحمدللہ میں اس وقت الحمد اس جہاد کے میدان میں آیا ہوں جب میری داڑھی نہیں تھی انیس ستانوے میں میں نے بھی افغانستان میں عمارت ہی کے زیر سایہ تعلیم حاصل کی ہے اللہ کا شکر ہے اس وقت بھی عمارت تھی اور آج بھی عمارت ہے اور ابھی تک میں شہید نہیں ہوا ہوں لوگ کہتے ہیں دا نا نمڑ کی مڑا تو اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوگا تو مڑکی کی بھی ہو جائے گا شہید کی بھی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمارے انجام کو بخیر کرے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی عمر میں برکت دے آپ کے علم و عمل میں برکت دے اور آپ لوگوں کی برکت سے ہمیں نجات دے ہم نے بہت غلطیاں کی بہت سے آدر ہوئی میں جو آج یہاں آیا ہوں آپ لوگوں سے دعا لینے آیا ہوں ہماری زندگی کا حیات و ممات کا خوش بھی پتہ نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کل جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مجھے سے غریب اور حقیر و فقیر کو بھی یاد کریں کہ اس نے ایک دن آ کر ہمیں کچھ نصیحتیں کی تھی اللہ اس کو بھی دے ہم تو آپ لوگوں سے شفاعت طلب کرنے آئے ہیں برکت طلب کرنے آئے ہیں کہ آپ لوگوں کی برکت سے ہمیں نجات مل جائے تو آخری بات یہ آج کے سبق میں کہنا چاہتا ہوں اللہ جل جلالہ کو فار کی اور غلط لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں اپنے گھروں سے تکبر کرتے ہوئے مت نکلو ریاکاری اور شہرت کے لیے مت نکلو وہ یا سدونان سبیل اللہ اور ان لوگوں کی طرح مت بنو جو کہ اللہ کے راستے سے تمہیں روکتے ہیں اللہ کے راستے سے مسلمانوں کو روکتے ہیں تو قرآن کی آیت کو سمجھنا تو آسان ہے کہ وہ ابو جہل کا لشکر تھا اور وہ کافر تھے وہ مسلمانوں کو اللہ کے راہ سے اسلام سے روکتے تھے لیکن مسلمان کے لیے اس آیت کو آپ کیسے فٹ کریں گے مسلمان کے اوپر آپ اس آیت کو کیسے تطبیق کریں گے میں اس بات کا دوبارہ تکرار کرتا ہوں وہ یس الدین عنصبیل یہ کافر کے لیے تو ٹھیک ہے کافر مسلمانوں کو لوگوں کو اللہ کی راستے سے روکتا ہے لیکن اللہ تعالی تو مسلمانوں کو کہہ رہا ہے نا کہ تم ایسے نہ بنو کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مجاہد خود اللہ کے راستے میں نکلا ہے وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے کیسے روکے گا مخلص ملی سے خبر پوچھے ہوئے تھا خبر آپ خود اللہ کے راستے میں نکلے ہیں آپ مجاہد ہیں آپ استشادی ہیں آپ فدائی ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کیسے اللہ کے راستے سے کیسے جہاد سے لوگوں کو روک سکتا ہوں میں خود مجاہد ہوں خود استشادی ہوں خود فدائی ہوں تو علماء کرام نے عجیب بات لکھی توجہ ہے آپ کی عجیب بات لکھی ہے اور یہی بات علماء کرام نے ایک دوسری آیت میں بھی بیان کی ہے کثیر احباری ور رحبانی لیا کلون کہ بہت سارے نیک لوگ اور علماء اللہ کے راستے سے روکتے ہیں عجیب علماء اور نیک لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی تو علماء کرام نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ مجاہد کے کردار سے مجاہد کے اخلاق سے مجاہد کے اعمال سے مجاہد کے اقوال سے مجاہد کے افعال سے مجاہد کے اخوال سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں بیزار ہو جاتے ہیں اور جہاد کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ مجاہد ہے یہ فدائی ہے اللہ اکبر عجیب بات ہے یعنی ہمارے اعمال ہمارے اخلاق اور ہمارا کردار صاف ہونا چاہیے صاف کل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارا گریبان جو ہے صاف ہونا چاہیے ہاں غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں اللہ معاف فرمائے لیکن ہمارا کردار اچھا ہونا چاہیے ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے ہماری نماز ہمارے اعمال اچھے ہونے چاہیے ہماری زبان اچھی ہونی چاہیے ہم بھی بازاروں کی طرح الٹی سیدھے جھوٹ غیبت بہتان الزام تراشی میں مصروف ہو جائیں تو لوگ کہتے ہیں مجاہد مجاہدیاں تو اس کی وجہ سے کوئی شخص جہاد سے رک جاتا ہے یہ ہے وہ یس الدینان صدیلہ میرے کسی عمل کی وجہ سے میرے کسی اخلاق کی وجہ سے میرے کسی غلط کردار کی وجہ سے کوئی مسلمان جہاد سے یا مجاہدین سے نفرت کرنے لگتا ہے یہ بہت خطرناک بات ہے اس لیے میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے دوستو مجاہدین کے سر کے تاجو مجاہدین کے لیے آپ ایک سرمایہ ہیں امت کے لیے آپ ایک سرمایہ ہیں اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو درست کریں اور اپنے اخلاق اور کردار کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی طرح بنائیں ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ آج پورے دن میں نے بہت ساری باتیں کی ہیں اس میں جھوٹ کتنا بولا ہے غیبت کتنی کی ہے الزام تراشی کتنی کی ہے اور بے عزتی کتنی کی ہے تحقیر اور توہین میں نے کتنی کی ہے ان سب باتوں کو سوچنا چاہیے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے بس یہ تو انسان کی زندگی ہے انسان کمزور ہے غلطیاں کو تاہیاں اس سے ہوتی ہیں لیکن ہمیں ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کیا اللہ تو نے مجھے قبول کیا اس راستے میں اس قابل بھی بنا دیں کہ میں اس قابل بھی بن جاؤں اللہ تعالی ہمارے عمارت کو قیام بھی عطا فرمائے استحکام بھی عطا فرمائے دوام بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالی اس عمارت کو خلافت میں تبدیل فرمائے جیسے ہمارے بزرگ ہمارے اکابرین پوری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے قرآن و حدیث کے مطابق اللہ تعالی ہمیں دوبارہ وہ حکمران آتا فرمائے اللہ تعالی ان عمران خانوں کو بے نظیروں کو نواز شریفوں کو اور دوسرے تیسرے شیطانوں کو سب کو تباہ و برباد فرمائے اور اللہ تعالی اسلام کے خاطر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ان فدائیوں کو استشادیوں کو مجاہدوں کو اور ان کے عمرا کو علماء کو خماندانوں کو سب کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے سب کے اعمال اخلاق کردار کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے آپ لوگوں سے آخر میں پھر یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے مجھے معاف کر دے اور اللہ تعالی ہمارے جتنے بھی مجاہدین عمرا ہیں علماء ہیں جتنے بھی اللہ اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے اور آپ لوگوں کو تو یہ معلوم ہے کہ میں برما کا ہوں ہمارے برما میں مسلمان بہت مظلوم ہیں ہمیں امید آپ لوگوں سے ہے عمارت سے اور پاکستان کے مجاہدین سے ہمیں امیدیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے ہم کوم پرس نہیں ہیں ہم شخصیت پرست نہیں ہیں ہم وطن پرست نہیں ہیں ہم صرف اور صرف اللہ پرست ہیں اور اللہ کے لیے ہم انشاءاللہ اللہ برما بھی جائیں گے افریقہ بھی جائیں گے امریکہ بھی جائیں گے یہ پوری دنیا ہماری ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کی برکت سے معاف فرمائے وہ صلی اللہ تعالیٰ خیر محمد وصحب اجمائع